أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَٰهُهُم مَّعَ اللَّهِ فَمَا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ خُلَفَاءَ اللہ علی بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہرے بنائی اور اس کے کے بیچ اور پہاڑ بنائے اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی یہ سب کچھ خدا نے بنایا تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں بلکہ ان میں اپنی بھلا بنا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون تم کو زمین میں اگڑوں کا جانشین بناتا ہے یہ سب کچھ خدا کرتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معلوم بھی ہے ہرگز نہیں مگر تم بہت کم غور کرتے ہو <سطور> تم کم پی کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہ سب کچھ خدا کرتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خدا کی شان اس سے بلند ہے بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سب کچھ خدا کرتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں کہہ دو کہ مشرق اگر تم سچی ہو تو دلیل پیش کروا یشو شکین منہا بلہما مون کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں خدا کے سوا برت کی نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے بلکہ آفرت کے بارے میں ان کا علم منتحل ہو چکا ہے بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں بلکہ اس سے اندھی ہو رہے ہیں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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو النَّاسِ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہوا کب پورا ہوگا کہہ دو کہ جس آداب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو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 نَحَاذ الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَسَّلْ إِلَى اللَّهِ بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتے ہیں اور بے شک یہ مومنوں لیے ہدایت اور رحمت ہے تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے تو خدا پر بھروسہ رکھو تم تو حق کے سریح پر ہو لَا تسمع الْمَوْتَ وَلَا تسمع ولا وما أنت بهذه العمي عن ظلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقلون.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 ويوم نحر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وبقع القول عليهم بما ظلموا فينفقون اور جس روز ہم ہر حکومت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تقسیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو خدا فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا بنا تم کیا کرتے تھے ان اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ نہ رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے فِي ذَلِكَ ور من پوپی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے خدا چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحساد فَلَهُ خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالحساد أبت وجوههم في النار تم کا اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بدلہ تیار ہے اور ایسے لوگ اس روز زبراہٹ سے بے خوف ہوں گے اور بدلا ملے گا جو تم کرتے رہے ہو. <سطور> پون وا ابوافل نام ماتا بلون کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے ادب بنایا ہے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 سورة القصص النقية بسم الله الرحمن الرحيم طاسيني تلك آيات الكتاب المبين نتلوها لك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوه يؤمنون ان فرعون الارض و منهم و كان من میم. یہ کتاب روشن کی آئے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں موسا اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح, صحیح سناتے ہیں فراؤن نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو زبہ کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا بے شک وہ مفتوں میں تھا و... لَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَانُوا <يحضرون> اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور حرآن اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے وَأَوْ حن إ أُم مِنطاء أَوْغيه فَإذاَا خطِّ عَلَْهِ فَأَلْقهِ فِي اليَّ وَلاَا تَخافِي وَلاَا تَحذني إا وَُّوه إلَكِ وَجعلوه منِنْ المُرْصَلين هلْ تَقَطَهُ آل عَُكِ رونًا يَكونَهُ دُغَ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 کہ وہ اس غصے کو ظاہر کر دیں غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں وہ قالت ہی ماحول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 کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور پرورش کریں تو ہم نے اس طریق سے ٹھنڈی ان ان ان ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ خدا کا بادہ سچا ہے لیکن یہ اکثر نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وكذلك نزل المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتدنان هذا شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فبكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل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 تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے کہنے لگے کہ یہ کام تو بے شک وہ انسان کا دشمن اور سریح بہکانے والا ہے بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے تو خدا نے ان کو بخش دیا بے شکارا مہربان ہے کہنے لگے کہ اے پروردگار دگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے میں آئندہ کبھی گناہ کا مددگار نہ بنوں گا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أنا بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو نا کہاں نے ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے موسا نے اس سے کہا, کہا کہ تو, تو شریف گمراہی میں ہے جب موسا نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کو دشمن تھا پکڑ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 اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دور کرا اور بولا کہ موسا شہر کے لائیز تمہارے بارے میں سلاح کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں سو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا شرخہ ہوں موسا وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور دعا کرنے لگی کہ اے پرورزگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے تو ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقود ووجد من تونه ممرأتين تزودان قال ما خطبكما قال تعالى نستي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير سمت الى فقال رب ما انزلت من اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگی امید ہے کہ میرا پرمل دگار مجھے سیدھا رستہ بتائے اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے چار پاؤں کو پانی پلا رہے ہیں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 فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أمير ليديك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخفن جوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القبيل الأمين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 يقول طبعنا أو أمانة دارة قال إني أريد أن أحب إحدى على أن تأجرني صماني حجد فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الطالحين قال ذلك بيني وبينك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 تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں, گے。نے کہا کہ مجھ میں, اور آپ میں کوئی زیادتی نہ ہو اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں خدا اس کا دبا ہے فلما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 ی آ کلیاں تا کتم شاپ اندیم واگتی میشوتیل می و فَلَمَّا جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک دف میں سے آواز آئی کہ موسا میں تو خدا رب العالمین ہوں اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے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 ہوئی نویات موسا نے کہا ہے پر مدار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 اور تم اور جنہوں نے تمہاری کر لکھی والو گئی پلم اہم موسا بھی آیا تین بین جنا تین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 اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے کہا کہ اے اہر دربار میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا تو آوان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسا کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے قبوح تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لانت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے وَلَقَدْ رحمت اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور جب ہم نے موسا کی طرف حکم بھیجا تو تم تو تور کی غرب کی طرف نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے وما كنت صاميا في أهل مدينة تتلو على آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطول إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑے جہم الحکمہ موسا اولم یا موسم آلو سے اور ایس پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے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 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا قَبْلَهُ مُسْلِمِينَ <تصفيق> ۚ آيَاتٌ يُتَاوَنَ أَجْوَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا الصَّبْرُ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ہم پیدل پہ ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور جب قرآن ان کو پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے بےشک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں ان لوگوں کو دگنا بدلا دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھرائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو مار ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہی مئی یشا بہ و عالم و اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال تم کو سلام ہم جاہروں کے خاص ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے مَقَالُوا إِنَّ الطَّبِعَ إِنْ هُدَا مَا كَرَتْ تَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُكِلْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَأُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ الشَّجِيرِ أَفَمِنْ نَدَنَّا وَلَكِنَّ أَصْفَاهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَقِيَتْ مَعِيشَتُهَا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 وما إلا وما من شيء وما عند اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج دے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 أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ نَاقِيهِ كَمَنْ مَتْعَنَاهُ مَتَاعًا حَيَاةِ الزُّمْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هارم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 وقيل دعوا مراءكم فدعوهم فلم يستهيبوا لهم ورأبوا العذاب لو أنهم كانوا يهددون ويوم يراديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا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 اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جوہارا پروردگار اور وہی خدا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی تاریخ ہے اور لوٹائے جاؤ گے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 وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تَسْكُنُونَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيُلبا يُنادِيهِم فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤُهُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ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 مفاتحه لتنوء بالعثبة ذن القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وامتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسنك أَحْسَنَ أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة الأرض اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتیں جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جماعت مت تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے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 گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا <سلام>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 مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو سباب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی وہ ملے گا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 تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلا لے سکا اور وہ لوگ جو کل اس کے رسبے کی تمنا کرتے تھے صبح وہ کہنے لگے ہائے شامت خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دمسا دیتا ہائے خرابی کافر نجات نہیں پا سکتے تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علفا فِي الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون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 اے پیغمبر جس خدا نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں باب دست کی جگہ لگا دے گا کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے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 جو خیال یہ کرتے ہیں برا ہے سیو لغلی اماح والی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 اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کی گناخت کر دیں گے اور